پھر رات انہی تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ اللہ یوں ہی بان کرتا ہے لوگوں سے اپن آیتیں کہ کہیں انہین پرہیزگاری ملے